پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے لا تجعل مع الله الهًا آخر لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائیں ورنہ پھر آپ مذمت کیے ہوئے اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے ربو أو کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تو ان سے اف تک نہ کہہ اور انہیں مت جھڑک اور ان سے نرم لہجے میں عدب و احترام سے بات کر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا اور ان کے لیے رحم دلی سے آجزی کے ساتھ اپنا بازو مطلب پہلو جھکائے رکھ اور کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تمہارا رب رب تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اگر تم صالح ہو گے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے حَقَّهُ وَبِنَ وَلَا تُبَذِّرْتَ اور قرابت دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا ان الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا بے شک فضول خرچ شیعاتین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے تاہم آخرت میں دراجات کا یہ تفاظل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کے اہل ایمان جنت میں ہیں اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے جس سے والدین کی اطاعت ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے یعنی ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اتا والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے ہوں تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا ہے کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور پے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں جبکہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے علاوہ از این جوانی کے دیوان جذبات اور بڑھاپے کے سرد و گرم چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے تاہم اللہ کے ہاں سرخ روح وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا اور ہر وقت اور ہر حال میں والدین کی خدمت و اطاعت کا فریضہ کما حق ہو ادا کرے گا پھر پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو و پست کر دیتا ہے اپنے بازو پست کر دیتا ہے یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اسی طرح اچھا اور پرشفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی طرح کفالت کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی یا یہ معنی ہے کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا اور جب نیچے اترتا ہے تو بازوں کو پست کر لیتا ہے اس اعتبار سے بازوں کے پست کرنے کے معنی والدین کے سامنے توازو اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے پھر قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب مال کے معلوم مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو اند اللہ مجرم ہوگا یعنی یہ حق کی ادائیگی ہے نہ کہ کسی پر احسان علاوہ ازئیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولویت اور عقیت بھی واضح ہوتی ہے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے جس کے اسلام میں جس کی اسلام میں بڑی تاکید ہے پھر تبزیرہ کی اصل بذر مطلب بیج ہے جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے کسی خاص موقعے و جگہ کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جدھر پڑے سو پڑے تبذیر متب مطلب فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کے طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شریع سے تجاوز کرے اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو ہمارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر میں آ جاتی ہیں اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتكب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو انسان کے لیے واجب ہے پھر شیطان کو کفور مطلب بہت ناشکرہ کہہ کر مزید بچنے کی تاقید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماسلت اختیار کرو گے تو تم بھی اسی طرح کفور مطلب بہت ناشکرے قرار دے دیے جاؤ گے بہوالے فتح القدیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِن مَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَعْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اور اگر تو اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کے لیے جس کی تو ان امید رکھتا ہے ان عزیز و اقارب سے اعراض ہی کرے تو تو ان سے ایسی بات کہ جس میں آسانی ہو ولا تجعل يدك مغلولۃ الى عنقك ولا تبسطھا کل البسط ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوم من محصور اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندہ نہ رکھ اور نہ اسی اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ تھکہ ہارا ہو کر بیٹھے رہے یا بیٹھ رہے اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ <تصفيق> لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ <تصفيق> اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے ان اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے غریبی کی غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اوتم زنا کے قریب مت جاؤ یقینا وہ بے حیائی اور بری راہ وَمَن قُتِلَ مَضْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے چنانچے وہ قتل مطلب قصاص میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تو اپنے رب سے, اور کشائش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے اگر تجھے غریب رشتہ داروں مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کر یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار و محبت کے لہجے میں نہ کہ ترشی اور بد اخلاقی کے ساتھ جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ انسان نہ بہل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور دیگر مالی حقوق کے واجبہ بھی ادا نہ کرے اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر ہی بے دریغ خرچ کرتا رہے بخل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان معلوم یعنی قابل ملامت و مذمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں محصور مطلب تھکا ہارا اور پچھتانے والا محصور اسے کہتے ہیں جو چلنے سے آجز ہو چکا ہو فضول خرچی کرنے والا بھی بلاخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ یہ کنایا ہے بخل سے اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے یہ کنایا ہے فضول خرچی سے محسورہ لف و نشر مرتب ہے لف و نشر مرتب ہے یعنی معلوم بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتیجہ ہے پھر اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس اگر وسائل رزق کی فراوانی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف وہی جانتا ہے وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنے وہ اپنے دشمنوں کو قانون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بے مشکل جس سے بمشکل وہ اپنا گزارا کر سکیں یہ اس کی مشیت ہے جس کو وہ زیادہ دے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 اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بمشکل وہ اپنا گزارا کر سکیں یہ اس کی مشیت ہے جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں اور لا یموت کا مالک اس کا مبغوظ نہیں پھر یہ حکم سورہ انعام آیت نمبر 151 میں بھی گزر چکا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے ولدك ان تقت الخشیت ان پامہ میکا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4761 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 86 مطلب کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی آج کل قتل اولاد کی ایک دوسری شکل کا گناہ نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہے ہیں اللہ منہو. پھر اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے پھر شرعی طریقے سے جرم ثابت ہو جائے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی اس کے دوائی اور اسباب سے بھی بچ کر رہو مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بند سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے پھر حق کے ساتھ قتل کرنے کا حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے اسی طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنا بھی حق کے ساتھ قتل کرنا ہے یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو کساس میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیں یا ماف کر دیں اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو تین یا چار کو مار دیں یا اس کا مثلہ کر کے یا اس کا مسلح کر کے یا عذاب دے دے کر ماریں مقتول کا وارث منصور ہے یعنی عمراء و حکام کو اس کی مدد کرنے کی تاقید کی گئی ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ زیادتی کا ارتقاب کر کے اللہ کی ناشکری کی جائے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وما انفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور تم اہد پورا کرو بے شک اہد کی بابت سوال کیا جائے گا وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور جب ماپ کرو یا کر دو تو تم ماپ پورا کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تولو اور جب ماپ کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تو یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں بے شک کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال کیا جائے گا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا اور زمین پر اکڑ کر مت چل بلا شبہ تو نہ تو کبھی زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها یہ سارے مذکورہ کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ڈالے جاؤ گے واتخذ من انکم قولا عظیما. کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی بلا شبہ تم بہت بڑی نازیبہ اور خطرناک بات کہتے ہو وَلَقَدْ اصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر حقائق کو بیان کیا بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد اطلاف مال مطلب مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس میں یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے اس لیے فرمایا کہ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے یا اس کے عمر شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی تم اسے اڑا ڈالو پھر عہد سے وہ میساق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے اور نقض عہد کی صورت میں باز پرس ہوگی اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں بھی ناب طول میں دیانت داری مفید ہے لوگوں میں لوگوں کے اندر پیدا کرنے میں بھی ناپطل میں دیانت داری مفید ہے پھر قفا یقفو کے معنی ہے پیچھے لگنا یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو یعنی بدگمانی مت کرو کسی کی ٹوہ میں مت رہو اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو پھر یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑھو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا آنکھ سے سوال ہوگا کیا کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا کیونکہ یہی تینوں اعضاء علم کا ذریعہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطائے فرمائے گا قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا پھر اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت پسند ہے قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا بوالۂ سور قصص آیت نمبر 81 حدیث میں آتا ہے ایک شخص نہایت قیمتی جوڑا پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جایا گیا اور وہ قیامت تک دھستہ چلا جائے گا بہوالے صحیح الباری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انانوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھاسی اللہ تعالی کو توازو اور آجزیب پسند ہے توازو اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے پھر یعنی جو باتیں مذکور ہوئیں ان میں جو بری ہیں جن سے منع کیا گیا ہے وہ ناپسندیدہ ہیں پھر ہر ہر طرح کا مطلب ہے واض و نصیحت دلائل و بینات ترغیب و ترغیب اور امثال و واقعات ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں لیکن وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جادو کہانت اور شاعری ہے پھر وہ اس طرح پھر وہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے يقولون علوان وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ و بلند تر ہے تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا ساعت آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسے نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تصبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تصبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ نہایت حوصلے والا بہت بخشنے والا ہے اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے اور اب تک ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوچھتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں کوئی با اختیار ہستی ہی نہیں کوئی نافع وزار ہی نہیں دوسرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور یہ مشرقین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے پھر یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے پھر یعنی سب اسی کے متی اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں گو ہمیں کی تسبیح و تحمید کو نہ سمجھ سکیں یہی بات دیگر آیات قرانی میں بھی بیان کی گئی ہیں مثلا داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سرہ سعت آیت نمبر اٹھارہ ہم نے پہاڑوں کو داود کے تابع کر دیا بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تصبیح مطلب پاکی بیان کرتے ہیں بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سور بکرا آیت نمبر چورہتر اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کھانے سے تصبیح کی آواز سنتے جب کہ کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا بہالِ صحیح البخاری حدیث نمبر تین ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چیونٹیاں اللہ کی تصبیح کرتی ہیں بہالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 3019 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2241 اس طرح کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آئی بہول صحیح البخاری حدیث نمبر 3584 ہزار مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر 2277 ان آیات و صحیح احادیث سے واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے ہم نہ سمجھ سکیں مگر وہ اس شعور کے بنا پر اللہ کی تصبیح کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح دلالت ہے یعنی یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائنات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے وفیق الشی ان لہو آیتن تد الاحدو مطلب ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تصبیح اپنے حقیقی معنی میں ہے پھر مستوراً بیمانہ اس میں فعال ساتر مانع اور حائل ہے یا اپنی اصل پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ خجاب ایسا ہے جو مستور و الابصار مطلب آنکھوں سے اوجھل ہے پس وہ اسے دیکھتے نہیں اس کے ذریعے سے ان کے اور ہدایت کے درمیان حجاب ہے و صلی محمد علیہ نبین محمد اجمعین